بسم اللہ صحمن علامت محمد محمد. پاک مثلاء الحمد الشن شاہ صفی تمام برادر کن اور سامعین کن سام سلام عربت فضل اہلبیت کا سلسلہ درس کتاب <coughs> اروئین سے درس نمبر دو اور مجموعی پر فضائل عربی درس نمبر تیئیس آب و والوں کے مبارکانے تو پہنچا رہا ہوں اس میں بھی حضرت امیر کا بیس حجرمدان رحمت اللہ علیہ تعلیف کردہ کتاب اروین شی فضلِ عمل المعین میں سے حدیث نمبر ستارنگ اور اٹھارنگ عاملوں کی مبارکان تک پہنچا رہا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لوگ و آگاہ رہو خبردار امن احب والین جس کسی نے اللہ نبی حرماتے تو عثمانوں کو متنبع اور متوجہ کرنے کے بعد کہ جس کسی نے بھی امن احب والین جس کسی نے بھی مولانا علیہ علیہ وسلم سے محبت کی تو اس کا ثواب اجر کیا اس کا فائدہ کیا اکمۃ اللہ نوشی اللہ الدعوان الخل میں اس کے نام اعمال اس کے دیکھنے کے لیے اچھائی ہے برائی ہے اس کو دینے کے لیے دیکھنے کے لیے اس کا نام عمل نہیں کھولا جائے گا اس کے نہامہ نا امال کو کھولا جائے گا وال میزان اورنا اس نام کے نامۂ عمل کو توڑنے کے لیے ترازو میزان کا ترازو نصب کیا جائے گا ہاں جی نہ اس کے نہ کوئی نا اس کا ریسٹورینٹ کھولا جائے گا اعمال کا عمل نامہ ورنہ نا اس کے اعمال توڑنے کے لیے کوئی میزان ترازو نصب کیا جائے گا بلکہ اس سے کہا جائے گا بعیقع اللہ اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا اے میرے بندے خود خلین تم بحیش میں داخل ہو جاؤ بغیر بغیر کسی حساب کتاب کے تم بھیش میں داخل ہو جاؤ اللہ حکمرض آپ لوگ دیکھیں اس میں کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا علیہ وسلم کے بارے میں اس ایک حدیث میں تین فضائل بین فرمایا محب علی کے لیے جو ہے نہ اس کے نامہ عمل کھولا جائے گا کہ اس میں کیا ہے اچھائی برائے دیکھنے کے لیے ہاں جی اور نہ اس کے جو ہے نامہ عمل تولے جائیں گے بلکہ اس سے خطاب ہوگا بندے مومن تم بغیر حساب کتاب کے بحث میں داخل ہو جاؤ تو یہ عظیم حدیث ہے جس میں تین اچر اور سو مولا علی سے محبت کرنے والوں کے لیے سچی محبت محدت رہنے والوں کے لیے بین فرمایا فر حدیث نمبر اٹھارہ میں پھر فرماتے ہیں قالیہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللّہ علسم فرمایا اللہ لوگا گار من جس کسی نے بھی علیہ علی علیہ السلام سے محبت کی وہ ماتا البع محمدن اور محمد آل محمد کی محبت پہ وہ مرا دنیا سے تو پھر کیا ہوگا فائدہ صافحت الملائکت ہو تو پھر اس سے, اس سے ملاقم مسافحت کریں گے اس کا ہاتھ ملائیں گے حج اسے اس مسافیہ کریں گے وضاء ومبیاء اللہ کے انبیاء اللہ اس بندے مومن کی زیارت کریں گے وہ قض اللہ اور پورا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کی کل حاجت ان لہو اللہ عند اللہ اضول اللہ کے حضور میں اس کی جو بھی حاجتیں ہیں اس کی بھی اس نے دعائیں مانگی ہے حجات مانگی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرمائے گا خزان گرامی جو ہے محب علی اور حب محمد عالم محمد کتنی عظیم فضلت ہے ہم ان مختصر عادی کی روشنی میں جانیں ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کا شاکر ہو جائے کہ اللہ خانہ ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا فرمایا ایسے ماں باپ کے گود ماں ماں میں پل ہمیں پالا اور ایسے باپ کی سرپرستی میں ہماری پرورش ہوئی کہ ہم نے ان چین عظیم خاندان سے محبت ہاں جی ماں کے دودھ کے ساتھ ماں میں ہمیں پلا دیا ہاں جی باپ نے جو ہے ہماری گلیاں پکڑ کے گلی کوچوں میں پھراتے ہوئے ہمیں خوبیالی ہمیں پڑھا دیا ہمیں سکھا دیا ہمارے دلوں میں ڈال دیا کھلتے ہوئے ہاں جی ہمارے کان پہ جو ہے دنیا میں آتا ہے ہی کان پہ عالین ولی اللہ کی اور محمد رسول اللہ کے اذان آ رہا ہے اور بائیں کان میں اقامت آ رہا ہے جس میں بھی عالین ولی اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے اللہ کی وحدانیت کے گواہی کے بعد تو یہ ہماری بہت بڑی خوشنے سے بھی ہے کہ اللہ کا ہمارا پر فضل خاص ہے کہ انہیں ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا فرمایا کہ جس میں حب محمد آل محمد سے محبت اور مدت ہم مانگ کے گوش سے ہی سیکھ لیتے ہیں ہاں جی یا اللہ تعالیٰ کا ہمارا و کرم ہے تو میں اللہ کی درگاہ میں دس میں دعاؤں کی وہ پاک اللہ میں محمد عالم محمد سے سچی محبت مدد کی ہمیں توفیق ادا کریں تاکہ جو بشارتیں اللہ کے نبی نے محمد عال محمد سے علی اور اولاد علی سے محبت کرنے والوں کے لیے جو دی ہے وہ ہمارے حق میں بے نصیب ہو اور یہ میں عالم کو بار بار بتا رہا ہوں ایزان گرامی حب الود دل میں احترام زبان پہ ان کے احترام پر اعرار کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم ایک کردار میں بھی محمد عالم محمد سے بہت ہم ہو کردار محمد عالم محمد انسانیت کے فلاح کے لیے کام کرنا ہم ان انسانیت سے محبت دوستی ہے اور اس کی زندگی اچھے کاموں کے لیے وقف ہوتی ہے بورے کاموں سے وہ لوگ دور بڑھتے ہیں وہ بورے کام کرنا تو چھوڑو سوچتے بھی نہیں ہیں یہ ان کا وطیرہ ہے ان کا ہم ہاں وہ اپنے تشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے اپنے رشتے داروں سے صلح آرام رکھتے تھے جو ان کو حق روکتے تھے ان کو بھی حق دیتے تھے ہاں یہ ہوا در درگزر کرنے والے ہیں تو ان کے سارے مکارم اخلاق انسانوں نے اسی خاندان سے سکھائے نبی رحمت سے امیہ البیت سے پنجن پاک سے چاہدہ مسمین سے تمام مکارم اخلاق اور اچھی خوبیاں انہوں نے ایک اعمال تو لہذا ہم ان کے پیروکار ہونے کے حوالے ہمارے بھی کردار رفتار گفتار اعمال ہم جن دل و زبان سے سستیوں سے محبت کرنے کے ساتھ کردار اور رفتار اور گفتار میں بھی محمد و آل محمد سے ہماری بہت شواہت ہونی چاہیے ہم ہاں جی ان کے خوب ہوتا تم ان کردار اختیار کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس پرفت دور میں لیکن کوشش کرتے رہیں آزادی کہ ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھائیاں تو آ جائیں چودہ ماسوں میں ہمارے چودہ نمنۂ عمل ہے ان میں سے ہر ایک سے ہم ایک ایک اچھے عمل کو انتخاب کریں ایک ایک اچھے عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو آپ کے اندر چودہ انسانی کمالات کے اعمال اور اخلاقیات آ جائیں گے اور آپ یقیناً ایک انسانی کامل بن جائیں گے کیونکہ پھر چودہ اچھے اخلاقیات آ جائیں گے تو ہر نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتا ہے اور اس طرح آپ تو وجود مجسمہ خیر ہاں جی بن جائیں گے اور اللہ کا ایک پسندیدہ محبوب بندہ بن جائیں گے اللہ کا بن جائے تو نبی اور حال کا بھی بن جائے گا کو میں دعاگوں اللہ ہم سب کو محمد علم محمد کے سچا پیروکار اور محب بننے کی توفیہ طورما آمین ربلان رب